گرانا مختار موردین کو حضرت اللہ علامہ تاولہ سے مختلف و موضوع پرحمان پلازہ نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی اور آپ انور شیر توحید دکان نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس الله وحده لا شريك له وانا اشهد سيدنا ومولانا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ حَرْسَ لَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَزِيرًا وَدَعِيًا لا وسی امدا ہی ہین شیتا بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا مم بنا ل مسجد بنلہ بریت صدق سد وسکل صل على مسلح ومولانا محمد آل مولا ومولانا محمد وبارک وسلیم سم وسلیہ کچھ او اور کچھ صفات اللہ نے کہ لال کو ایسے عطا کیے جو او اللہ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی خوبی اور کوئی کمال ضرور عطا کیا جو کمال اللہ نے ایک نبی کو دیا وہ دوسرے نبی کو نہیں دیا لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی اللہ نے وہ سارے کمالات اکٹھے کیے اور محمد بنا دی صلی اللہ وسلم امام راغب جو لغت کے امام ہیں انہوں نے اپنی شہر آفات تصنیف مفردات میں لکھا محمد اللذی اجمیت فیل خسال المحمودہ محمد اس کو کہتے ہیں جس ذات میں اللہ نے تمام اوصاف حمیدہ اکٹھے کر دیے حسن یوسف دم عیسی ید بیزاداری آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری کا ایک شاعر کہتا ہے سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا یہ بڑا خوبصورت باغ لگایا اللہ نے نبوت کا جس میں آدم جیسا پودا جن میں حضرت نوح جیسا پھول جس میں حضرت ابراہیم جیسا پھل جس میں حضرت موسا جیسا شجر یہ بڑا خوبصورت گلشن ہے شاعر کہتا ہے سہ چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے یہ ٹھیک ہے کہ سارے نبیوں کے کمالات اللہ نے میرے نبی میں رکھے اور کچھ کمالات اللہ نے میرے نبی کو ایسے عطا کیے جو کمال اللہ نے باقی نبیوں کو عطا ملحبا ملحبا ملحبا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا نہ میرا یہ موضوع ہے میں تو تمہید باندھ کے اپنے موضوع کی طرف پلٹنا چاہوں گا ان انفرادی اوساف میں ایک صفت میرے نبی کی یہ ہے کہ ہر نبی جو اپنے وقت میں آیا کرتا تھا وہ ایک قوم کا نبی ایک بستی کا نبی ایک کریے کا نبی ایک گاؤں کا نبی ایک برادری کا نبی ہوتا تھا ولاکد ارسلوہن الا قومی و علا ع دن اخاہم ہودا و علا سمود أخاهم مَدْيَنَ صالحہ ودین اخاہم کو بھیجا ان کی قوم کی طرف حضرت ہُوت کو بھیجا قوم آت کی طرف اور حضرت سالے کو بھیجا قوم سمود کی طرف اور حضرت شعیب کو بھیجا مدین کی بستی کی طرف اور حضرت موسا کو بھیجا بنی اسرائیل کی طرف اور حضرت عیسہ کو بھیجا بنی اسرائیل کی طرف اور جب باری آئی آمنہ کے لال کی تو قرآن نے انداز بدل دیا میرے پیغمبر تیری نبوت مکے والوں کے لیے مدینے والوں کے لیے عرب والوں کے لیے جدے والوں کے لیے کسی مخصوص زمانے کے لیے نہیں ہے مولا میرے لیے کیا ہے فرمایا وما ارسل کا اللہ کا فت وما ارسل نا کا اللہ کا فت النا سے بشیروں وہ نظیرا ہم نے تجھے ساری خلقت اور کائنات کے لیے بشیر بھی بنا کے بھیجا اور نظیر بھی بنا کے بھیجا وما ارسل نا کا اللہ رحمت العالمین <تصفح> میں نے بھی کر دوں وما ارسل کا اللہ رحمت المی رحمت مفول لہو ہے ارسلنا کا اور اسی کو ذہن میں رکھ کے مانا کرنے لگاؤں اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے نا یہ ہمارا بھیجنا رحمت ہے بما ارسل یہ ہمارا بھیجنا جو ہے یہ رحمت ہے لل ساری کائنات والوں کے لیے جب اپنی باری آئی فرمایا الحمد رب العالمین میرے نبی کی باری آئی فرمایا وما ارسل کا اللہ رحمت اللہ کہنا چاہتے ہیں میرے پیارے آج کے بعد جس جس کا میں رب ہوں نا اس اس کا تو نبی ہے میرے نبی کی نبوت لناس ہے تھوڑا سا ایک اشارہ کرنا چاہوں گا شیخ القرآن کا شاگردوں اسی انداز کو اپنانا چاہتا ہوں جو میرے شیخ چلتے چلتے ادھر ادھر پھر جایا کرتے تھے اس کو بھی لپیٹ میں لے لیا اسے بھی لپیٹ میں لے لیا اسے بھی لپیٹ میں لے لیا اور آخر میں کہتے تھے توحید بیان نہ کریے تے روٹی ہزم نہیں پھر وہ آخر میں توحید کی طرف آ جایا کرتے تھے میں بھی تھوڑا سا پھرنا چاہتا ہوں ختم نبوت کی طرف اللہ نے جب میرے نبی کی بے کا ذکر کیا فرمایا بما اور کا اللہ کا فتلناس کا فتل لناس اور جب اللہ نے میرے نبی پہ اترنے والی کتاب کا ذکر کیا فرمایا شاہر و رمضان اللہ فی القرآس بمار سلنا کا اللہ کا فتل لناس لن اور جب قرآن کا تذکرہ ہوا تو فرمایا شہر و رمضان الزی قرآن ہدل اور جب کابے کا ذکر ہوا فرمایا انا اولا بیتناس انتیناس بیتن اور جب امت کا ذکر ہوا فرمایا کنتم خیر امتن اخرجت لنناس کیا ہی کہنے اللہ نے کس طرح سمجھایا فرمایا نبی بھی لناس ہے کتاب بھی لناس ہے کعبہ بھی لنس ہے امت بھی لناس ہے اگر قرآن کے بعد دوسری کتاب کوئی نہیں اور کعبے کے بعد دوسرا کعبہ کوئی نہیں اور امت کے بعد دوسری امت کوئی نہیں تو میرے نبی کے بعد دوسرا نبی بھی کوئی نہیں نبوت کا دروازہ میرے نبی پہ کیا ہو گیا بند ہو گیا میرا نبی ساری کائنات کے لیے بھی نبی ہے مجھے ذرا بڑھ کے ایک جملہ کہ دے دیجیے جس طرح میرا نبی صدیق اکبر کا نبی ہے اسی طرح میرا نبی میرا بھی تو نبی ہے جس طرح میرا نبی اپنے زمانے کے رہنے والے لوگوں کا نبی ہے قیامت کے آنے والے آخری فرد کے لیے بھی میرا نبی نبی ہے جس طرح صحابہ کے لیے میرا نبی نبی ہے آپ کے لیے بھی وہ کیا ہیں نبی ہے تو پھر بندیالوی ایک سوال کرنا چاہتا ہے پھر یہ فرق کیوں ہو گیا کہ ابو بکر کے لیے نبی تھے فاروق اعظم کے لیے نبی تھے صحابہ کے لیے نبی تھے ہمارے لیے بھی نبی ہیں پھر انہیں تو جنت کی بشارتیں دینے لگے نبی تو برابر ہیں ہے،, ہے بھی بڑا منصف نبی ہے بھی بڑا عادل نبی لیکن یہ کیا ہوا ان کے لیے جنت کی بشارتیں دینے لگے ابو بکر انتفل جنا عمر انت فل جنا عثمان انت فل جنا علی انتفل جنا طلحہ انتفل جنا زبیر انتفل جنا سعد ابن ابھی وکاف انتفل جنا عبد الرحمن ابن عوف او انتفل جنا ایک ایک کا نام لیا جنت کی میرے نبی نے بشارتیں دی دی یا نہیں دی میرا سے واپس پلٹے نماز پڑھا کے مقتدیوں کی طرح منہ کر لیا اللہ فرمایا مجھے رات جنت دکھائی گئی مجھے رات جنت دکھائی نبی پاک کو ایک میراج جسمانی ہوا جس کا ذکر قرآن نے کیا سبحان اللہ اسراب ابدی ل من المسجد الحرام الى المسجد مسجد یہ جسمانی میراج ہے حقیقی جیتے جاگتے اس کے علاوہ کئی مرتبہ نبی پاک کو خام میں آسمانوں کی سیر کروائی وہ روحانی میرے تھے اور یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ دین میں ہجت ہوتا ہے بیشت وہ بیشت وحی کی طرح ہوتا ہے نبی کا خواب بھی جیتے جاگتے کام کی طرح ہوتا ہے دلیل آم میں سے کوئی بندہ دیکھے میں خواب میں بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ رہا ہوں تو ضروری ہے کہ صبح چھری رکھے اور اگر ابراہیم دیکھے آجا آجا اگر ابراہیم دیکھے تو پھر ابراہیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پہ کیا رکھے چھری رکھے خواب نبی کا کتی ہوتا ہے خواب نبی کا حجت ہوتا ہے خواب نبی کا دلیل بنتا ہے خواب نبی کا حجت ہوتا ہے پھر بندیالوی ساتھ یہ کہنا چاہتا ہے نبی کے علاوہ کسی صحابی کا خواب دلیل میں دین میں دلیل نہیں کسی تابی کا خواب دین میں دلیل نہیں کسی امام کا خواب دین میں دلیل نہیں نبی کے علاوہ کسی صحابی کا خواب حجت نہیں بنتا تو بزرگوں کے خواب لئی پھر دو فلاں خواب آیا فلانے بزرگوں وہ خواب آیا فلاں بزرگوں وہ خواب آیا خواب بھی دین میں حجت ہوتا ہے خواب بھی تو دین میں دلیل بنا کرتا ہے نہیں تتی خواب اگر کسی کا ہے تو وہ صرف کس کا ہے نبی کا ہوتا ہے نبی پاک نے رخ پھیرا اور نبی پاک نے فرمایا رات مجھے جنت دکھائی گئی جب میں جنت کے دروازوں کے قریب پہنچا تو فرمایا جنت کے آس دروازے تھے باب ال باب ال باب الریاان باب جہاد باب حج مختلف دروازے جانا تو ایک دروازے سے ہے اللہ جس سے پیار کر لے کسی بندے کو نماز سے بہت زیادہ محبت ہوگی اللہ فرمائیں گے چل تو نماز والے دروازے تا کسی کو جہاد فی سبیل اللہ سے محبت ہوگی اللہ فرمائیں گے تو جہاد والے دروازے سے جا کسی کو حج بیت اللہ سے محبت ہوگی اللہ کہیں گے تو حج والے دروازے سے چلا جا کوئی روزے بہت زیادہ رکھتا ہوگا اسے کہیں گے روزے والے دروازے سے چلا جا آپ نے فرمایا میری امت کے مختلف لوگ آئے کسی کو کہا گیا نماز والے دروازے سے چلے جاؤ حج والے دروازے سے چلے جاؤ روزے والے دروازے سے چلے جاؤ جہاد والے دروازے سے چلے جاؤ پھر میری امت کا ایک آدمی آیا جب ان دروازوں کے قریب آیا تو جنت کے آٹھوں دروازے کھل گئے اور ہر دروازہ کہتا تھا مجھ میں سے ہو کے آ مجھے شرف بخش یہ عزت مجھے بخش کہ تم مجھ میں سے گزر کے اندر جائے آٹھ دروازے اس کے لیے کھل گئے ہیں اور صحابہ پوچھتے ہیں اور ایک روایت میں آیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے پوچھا من ہوا یا رسول اللہ کون خوش نصیب ہے جس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل گئے نبی پاک نے سر کو جھکایا پھر اٹھایا اور فرمایا سدی کے اکبر تیرے سیوا کون ہو سکتا, ہے؟ تیرے سوا کون ہو سکتا ہے؟ نبی تو میرا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی ہے لیکن یہ فرق کیوں ہو گیا انہیں نام لے لے کے جنت کی بشارت دی جنتی ہے تیرا گھر اس طرح جنت میں ہے آٹھوں دروازے تیرے لیے کھل گئے ہیں مجھے کیا ملا سمجھ آئی کہ نہیں ہے آپ کو کیا ملا اس نبی نے آپ کو کیا دیا مجھے کیا دیا انہیں تو پکار پکار کے کہا پھر میں جنت کے اندر داخل ہوئے تو میں نے ایک مکان دیکھا جو ایک موتی کا بنا ہوا میں نے اس سے خوبصورت مکان کو نہیں دیکھا بہت خوبصورت میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کس کا ہے اس نے کہا ہاشمی جوان کا قریشی جوان کا میں نے سوچا میں جوان بھی ہوں قریشی بھی ہوں نبی بھی ہوں اور یہ مکان بڑا آلہ ہے میرا ہوگا تو میں نے کہا مہما یا جبریلو جبریلے کی طرف ہو میں اپنا مکان اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں یہ اندرونی یہ ڈی سونا ہے جتنا بارو سونا ہے میں دیکھنا چاہنا جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ رک جائیے گا یہ آپ کا نہیں فاروق اعظم کا مکان ہے اب فاروق اعظم کو جنت کی بشارت مل گئی اور نبی پاک فرماتے ہیں فاروق اعظم میرا دل تو کرتا تھا کہ میں اس مکان میں چلا جاؤں پر تیری غیرت کا خیال آ گیا تیری غیرت کا خیال آ گیا پھر میں نہیں گیا میں ذلنا نے ایک بات کہہ کے آگے چلنے کی کوشش کروں گا جبریل امین نے کہا یارسول سر اٹھائیے یہ میراج کی حدیثوں میں یہ روایت موجود ہے سر اٹھائیے میں نے سر اٹھایا تو مجھے ایک بہت خوبصورت مکان نظر آ سب سے آنا سب سے اونچا میں نے پوچھا یہ کس کا ہے جبریل امین نے کہا یہ آپ کا ہے <سلام> میں نے کہا پھر راستے سے ہٹو میرا ہے تو مجھے دیکھنے دو نا مجھے جانے دو نا جب ریلے امین نے کہا ابھی آپ کی دنیا والی زندگی باقی ہے اللہ اللہ ابھی آپ کی باوے نارے مارو میں جوش بالکل نہیں میں بیمار ہوں اور میں ڈاکٹروں نے ڈاکٹر منع کیا زور نہیں لا یہ بھی میں ذرا زیادتی کر رہا ہوں اپنے ساتھ مجھے ڈاکٹر نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ زور نہیں لگانا آپ میرے لیے دعا کریں گے اللہ مجھے صحت کاملا عطا کر کرنا ابھی آپ کی دنیا والی زندگی باقی ہے جب آپ دنیا کی وہ زندگی پوری کر لیں گے تو آپ اس مکان میں تشریف لائیں گے نہ کوئی مقابلہ ہے حافظ صاحب نے فرمایا نہ کوئی زد ہے نہ کوئی اناد ہے اے جڑے مولوی سرگو دے آ کے, چیک دے, چلان دے, رہن دے, سرگو دے جان دے. کیا, کیا, کیا شورب یہ یہی آپ اللہ میں بنے ہوئے مفتی بنے ہوں مفتی یہ وٹا پٹو تھلو مفتی نکل رہا اللہ کی قسمیں پہلے کوئی کوئی مفتی ہوتا روستے پیپل پارٹی نے خجر آ گئی بولنا نہیں اب جناب مفتی کیا ہے پہلے کوئی اور صوبے میں ایک مفتی یا دو مفتی اب جس کو دیکھو یہ مفتی فتوے میں چو نہیں مفتے چویں یہ مفتی کسے چوں یہ ٹکے ٹکے میں فتوے بیچتے ہیں یہ ٹکے ٹکے میں فتوے بیچتے ہیں انہیں پوچھتا کوئی نہیں انہوں نے آخو سرگودے کیوں نہیں بیان کر دے یہاں کرتے ہو سرگودے کیوں نہیں کرتے ہو وہاں کیوں نہیں بیان کرتے ہو یہیں آ کے فساد ڈالتے ہو میں تو سمجھتا تھا کہ یہ وا کا ٹیکسلے کا ہضروں کا یہ پورا علاقہ ایسا ہے جہاں سارے علماء دیوبند متفق ہے. کوئی جھگڑا نہیں ہے اختلاف نہیں ہے بات نہیں تمہیں کیا تکلیف ہو گئی ہے بکھا مکھا ایک نیا تم نے اس علاقے میں پرامن علاقے میں جب علماء سارے متحد ہیں ایک دوسرے کے پاس آ جا رہے ہیں اس علاقے میں تم نے یہ فتوت ڈالا اور جلسوں پہ جلسے اور فتویوں پہ فتوے اور جناب دلائل پہ دلائل آپ دینے لگ گئے بندیالوی سوال یہ کرتا ہے کہ اگر نبی پاک کی قبر منور میں جو مدینہ منورہ میں ہے اگر جسم بھی یہی ہے رو بھی یہی ہے مجھے بتاؤ وہ مکان جو میرے نبی نے دیکھا تھا وہاں کیا ہے آہ! اگر جسم بھی یہی ہے روح بھی یہی ہے تو جو مکان میرے نبی نے دیکھا تھا اور جبریل کہتا تھا ابھی آپ کی عمر باقی ہے وہ پوری کر لیں گے تو آپ یہاں تشریف ہو لے کے آئیں گے اس مکان میں اب کون رہتا ہے میرا یہ موضوع نہیں پھر ایک دفعہ پلٹی ہے یوں نہ ہو کہ میں تھک جاؤں اور میں اصل موضوع سے پیچھے آ جاؤں کہنا میں یہ چاہتا تھا میرا نبی تو سب کا نبی ہے صحابہ کا بھی نبی ہے اور میرا بھی نبی ہے ان کو تو نام لے لے کے جنت کی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں بشارتیں دی جا رہی ہیں نبی پاک نے فرمایا لے کلے نبی رفیق ہر نبی کا ایک یار ایک رفیق ایک دوست ہوتا ہے وہ رفیق کی پھر جنت عثمان اور جنت میں میرا دوست اور رفیق کون ہوگا ہونا میرے نبی نے نام لے کے جنت کی بشارت دی حضرت عثمان کو پھر میرے نبی نے حضرت علی کو خطاب کر کے کہا انت ولی فی دنیا وال آخرہ علی تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے اور تم آخرت میں بھی میرا دوست ہے اور پھر حضرت علی کو جنت کی بشارت دی نام لے کے جنت کی بشارت دی میں کتنے صحابہ کا نام گنوں نبی پاک نے فرمایا میں میراج والی رات میں جب آسمانوں پہ گیا میں نے اپنے آگے آگے یوتیوں کی آواز کسی بندے کے چلنے کی آواز سنی اور میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ ہمارے آگے آگے چلنے والا کون ہے جبریل نے کہا یہ حبشے کا بلال ہے حضرت بلال کو بشارت مل گئی کہ ان کی جوتیوں کی آواز تک بھی ان کے پاؤں کی آواز تک بھی آسمانوں پہ سنائی دے رہی ہے چنانچہ ان کو نام لے لے کے جنت کی بشارت دی گئی پھر قرآن پاک نے مختلف جگہ پہ صحابہ کے تذکرے کیے ایک جگہ پہ فرمایا وہ صابل اول مینل مہاجرین ونسار ولزی نتب بےسون خدا دی قسمیں سارے صحابہ نو لیا وہ صابل من الماجرین والانصار سارے مہاجر سارے انصار وزی نتبا اور جنہوں نے ان مہاجرین اور انصار کی پیروی کی ان کی پیروی کی وہ مہاجر نہیں ہیں وہ انصار نہیں ہیں کہیں اور سے آئے ہیں کسی قبیلے سے کسی اور شہر سے آئے ہیں لیکن ان صحابہ کی پیروی کی سب کو گھیر لیا بساب ابلون منل مہاجرین انسار بل لذی ن رضی اللہ عنہم, عنہم و رضوان عن آد لحم جناتن سارے صحابہ کو گھیر کے خوشخبری دینے لگے تجری تہ الانہار انہار ہر جلسے سے میں کہتا ہوں صحابہ کی جب بھی بات آتی ہے یہ بات دوہرا دوہرا کے کہتا ہوں اس لیے کہ مجھے صحابہ سے محبت ہے مجھے صحابہ سے والحانہ پیار ہے مجھے صحابہ سے عشق ہے مجھے صحابہ سے تعلق ہے صحابہ میرے موسن ہیں صحابہ میرے موسن ہیں صحابہ میرے مشفق ہیں صحابہ میرے مہربان ہیں مجھے توحید پہنچی صحابہ کے ذریعے مجھے قرآن پہنچا صحابہ کے ذریعے مجھے دین پہنچا صحابہ کے ذریعے اسلام کے احکام پہنچے صحابہ کے ذریعے دین کے ارکان پہنچے صحابہ کے ذریعے مجھے صحابہ سے عشق ہے محبت ہے والیانہ پیار ہے اس پیار میں ڈوب کے بندیال بھی مانا کرتا ہے اللہ کہتے ہیں عاد لحم تجری تہ الانہار انہار میرا سونا پیغمبر اسد جنت سجائی تیرے یارہ واسطے ہے ہیں عادل جنات تجری تحت انہار صحابہ کو بشارتیں ملنے لگی خوشخبریاں ملنے لگیں لا لایست انفکا من انفق من قبل الفتح فتح بکاتم من انفقوا من ماد <تصفح> کاش کبھی مہینہ محرم کا ہوتا تو میں اس ایگ کی تشریح کر کے آپ کو بتا پتہ چلتا یہ ایگ کیا کہنا چاہتی ہے دو تولوں میں تقسیم کیا دو حصے بنائے صحابہ کے ایک حصہ فتح مکہ سے پہلے مومن دوسرے فتح مکہ کے بعد مومن ایک فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے خرچ کرنے والے جہاد کرنے والے ایک بعد میں ایمان لانے والے بعد میں خرچ کرنے والے بعد میں, میں جہاد کرنے والے اللہ نے فرمایا وہ جو پہلے ہیں نا الازام درا جتن الا شہاز پڑھو یار اامود اعظم تن ان کے درجے پچھلوں سے آلہ میں کسی تاریخ کی کتاب کا سہارا نہیں لیتا میں کسی سیرت کی کتاب کا سہارا نہیں لیتا میں کسی امتی کے قوم کا سہارا نہیں لیتا میں قرآن کا سہارا لے کے کہتا ہوں قرآن دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے فتح مکہ سے پہلے لڑنے والے فتح مکہ کے بعد لڑنے والے پہلو کا مقام پچھلوں سے زیادہ ہے اگر یہ قرآن کی آیت ہے سورت حدید ہے ستائیسواں پارا ہے تو پھر بندیالوی کہنا چاہتا ہے بدر کا مارکا فتح مکہ سے پہلے ہوا کربلا جنگ فتح کے بعد ہوئی کہتا ہے پہلو کا مرتبہ پچھلوں سے اعلیٰ ہے پہلو کا مرتبہ پچھلوں سے آلہ ہے پچھلے ان کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتے کربلا کا واقعہ بدر کا مقابلہ نہیں کر سکتا کر بلا کے شوہدا بدر کے شوہدا کا مقابلہ نہیں کر سکتے دو حصوں میں تقسیم کیا اللہ نے فرمایا انج نہ سمجھنا جڑے پچھلے نے میں انہوں نے آیا بھی انہوں کا مرتبہ کم پہلوں کا مرتبہ زیادہ تو تم ان پہ لگو تنقید کرنے کہ وہ تھوڑے مرتبے والے ہیں تم کرو کیس کرنے لگاؤ ان کی غلطیاں نکالنے شروع ہو جاؤ اللہ نے فرمایا پہلوں کا مرتبہ زیادہ ہے پچھلوں کا مرتبہ تھوڑا ہے کل واد اللہ حسن لیکن میں نے دونوں سے جنت کا وعدہ کر لی کل واد اللہ حسنا میں نے پہلوں سے بھی جنت کا وعدہ کیا میں نے پچھلوں سے بھی جنت کا وعدہ کیا صحابہ کو خوشخبریاں ملنے لگی صحابہ کو بشارتے ملنے لگی نام لے لے کے بھی بشارتیں ملی قرآن نے ویسے بھی صحابہ کو بشارتیں دی میں بالکل جب صحابہ کی اوساف اور عظمت کو بیان کرتا ہوں کوئی میں مشکل بات نہیں کہتا میں تو وہ آیت پڑھتا ہوں جو سارے لوگوں کو یاد ہوتی ہے الا کا ہومل مفل بھول پہلا سپارا پہلا سفارت تو ہندوؤں نے الا مفل اللہ ہدم وہ الافل ٹیکس لے کے لوگوں جب یہ آئت اتر رہی تھی میں تھا آپ تھے میرا والد تھا آپ کا والد تھا میرا استاد تھا آپ کا استاد تھا میرا مرشد تھا آپ کا مرشد تھا دو بندی تھے بریلوی تھے غیر مقلد تھے امام ابو حنیفہ تھے امام بخاری تھے امام مسلم تھے امام ترمزی تھے ابن ماجہ تھے نسائی تھے امام محمد تھے امام ابو یوسف تھے شیخ عبد القادر جیلانی تھے علی حجویری تھے سلطان باہو تھے معین الدین اجمیری تھے عطا تھا ربا تھا اکرما تھا ابن سیرین تھا محدثین تھے مفسرین تھے آئم مجتا تھے شہداء تھے, تھے فکہ تھے کوئی بھی نہیں تھا جب یہ ایت اتر رہی تھی الاائے کا حمل مفل اس وقت حبشے کا بلال تھا صلاح تھا زبیر تھا عبد الرحمان ابن آف تھا ساد ابن ابھی وقات تھا تو اس کا پہلا مسداح کون بنا صحابہ بولو یار اس کا پہلا مسدا کون بنا صحابہ الاائے کا ہومل مفل ہن الائے کا ہومل متقون الائے کا ہومل ساد کون کا ہزب اللہ کا ہزب اللہ میرے پیارے پیغمبر اے یار تیرے نے تی فوج میری ہے اے یار تیرے نے تی فوج میری ہے اے یار تیرے نے تی لشکر میرا ہے جن کو اپنا لشکر ہزب اللہ اپنی جماعت کرار دیا میرے نبی نے ان کو تو یاد رکھا ہمیں بھول گئے اور اگر بھول جائیں تو مشفق کیسے کہلائیں بھول جائیں تو رحمت اللہ عالمین کیسے بنے ہمیں نہیں بھولیں قبرستان میں بیٹھے جنازے قبر کے بننے میں تھوڑی سی دیر ہے صحابہ ارد گرد بیٹھ گئے تو نبی پاک نے اچانک ایک بات شروع کی لوادت تو میرا بڑا دل کرتا ہے سنیے گا ذرا کیا کہنے لگی میرا بڑا دل کرتا ہے کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا یہ حدیث ہے جناب حدیث بھائی کے لفت سے کہیں غلط فہمی مبتلا نہ ہو جائیں لبدت تو میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا صحابہ نے سنا بھائیوں کو دیکھ لیتا صحابہ کہتے ہیں اب السنا اخوانہ کا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں اور آپ ہمیں دیکھ چکے ہیں تو کن بھائیوں کے دیکھنے کی باتیں کر رہے ہیں اب السنا اخوانہ کا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں آپ نے فرمایا تصا میرے یار ہو تم میرے دوست ہو تو میرے سنگی ہو تو میرے ساتھی ہو بھائی میرے وہ ہوں گے جو میری وفات کے بعد آئیں گے مجھے بن دیکھے نبی مانیں گے فراموش نہیں کی یاد رکھا ہوا ہے اور ہمیں بھائی کرا بڑا چکر ہے نی? اس میں پھر کسی غلط لفظ میں مبتلا نہ ہو جانا بڑا ایک الزام دیا جاتا ہے کہ جو بندی جڑے نے نبی اپا بڑا پھر سمجھ دیں نہ مرتبے میں عزت میں عظمت میں شان و شوکت میں دبدبے میں بھائی میں شیخ القرآن کی طرح ہو سکتا ہوں نہیں. تو نبی میرے طرح کس طرح ہو سکتا ہے میں اپنے باپ کی طرح ہو سکتا ہوں نہیں. تو میں نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہوں کیسی باتیں کرتے ہو اے نبی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اپنے جیسا سمجھتے ہیں جب میں اپنے استاد جیسا نہیں ہو سکتا جب میں اپنے والد جیسا نہیں ہو سکتا جب میں اپنے مرشد جیسا نہیں ہو سکتا تو پھر میں نبی جیسا یا نبی مجھ جیسا قوت بل مرتبے میں مقام میں درجے میں عظمت میں نبی مجھ جیسا اور میں نبی جیسا اور نہیں ٹیکسلا کے لوگوں میں یوں محلے میں نکلوں انگلی یوں کروں تو دیکھنے والے کہیں گے مولانا گلی میں کھڑے ہو کے انگلی اٹھا رہے ہو کس طرف اشارے ہو رہے ہیں لوگ مجھے تانا ماریں گے میرا نبی انگلی اٹھا دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے نبی ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے ہم نبی جیسے کیسے ہو سکتے ہیں میں محفل میں تھوکوں لوگ چہرے پہ تھل لائیں لائے بدتمیز ہے اس کو محفل پھر کے یاد آپ کا پتہ نہیں اور میرا نبی تھوکے کڑوے میں کڑوے کنویں میں تھوک دے تو کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے علی کی آنکھ پہ لگا دے تو ساری زندگی دکھے نہیں ابو بکر کی ایڑی پہ لگا دے تو سانپ کا زہر ختم ہو جائے کہاں میں کہاں میرے نبی میرے جسم میں پسینہ آئے بدبو پیدا ہو لوگ نفرت کرنے لگیں اور میرا نبی پسینہ پوچھنے لگے تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوں اور جب میرے نبی پوچھیں خالہ یہ دوپہر کو میں تیرے گھر آ کے سوتا ہوں تو گرمی ہوتی ہے میری آنکھ کھلی ہے تو, تو شیشی لے کے میرے پسینے کو جمع کر رہی ہے یا رسول اللہ غریب آدمیاں خشبو لین کی طاقت نہیں ہم عورتیں اور بچیاں کبھی آپ کا یہ پسینہ لگا کے شادیوں میں چلے جائیں نا لوگ ہم سے پوچھتے پھرتے ہوتے ہیں یہ اتر کہاں سے لیا ہے یہ اطر کہاں سے لیا ہے نبی مرتبے میں ہم جیسے ہیں مقام میں ہم جیسے ہیں عظمت میں ہم جیسے ہیں نہیں میرا نبی ساری کائنات سے آلہ ہے یہاں نبی پاک نے خود فرمایا میرے بھائی کون ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے جو میرے بعد آئیں گے صحابہ نے میرے نبی کے کمال دیکھے نبی باغ جا رہے ہیں پتھر سلام کر رہے ہیں میرے نبی جا رہے ہیں جانور کلام کرنے لگے میرا نبی جو لکڑی کے تنے کو چھوڑ کے ممبر پہ آیا تو لکڑی کا تنہ رونے لگا کڑوے کنویں میں تھوک ڈالی میٹھا ہو گیا ایک مشک پانی کے سامنے اپنے ہاتھ رکھے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونے لگے پورا لشکر پی کے چلا گیا اور میرے یارو۔ تم نے میرے کمال دیکھے میرے اوساف دیکھے پھر میرے حسن و جمال کو دیکھا پھر میرے حسن و جمال کو دیکھا کہ جس کو دیکھ کے یہودیوں کے عالم عبداللہ ابن سلام نے کہا تھا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا تم نے میرا چہرہ دیکھا میرا حسن دیکھا میرا جمال دیکھا خوبصورتی دیکھی پھر تم نے کلمہ پڑھ لیا کمال تو ان کا ہوگا جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا پھر مجھے نبی مان لیا انہوں نے کچھ نہیں دیکھا پھر مجھے نبی مان لیا کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا کوئی سمجھے بھی ہوگے کوئی اور کوئی سمجھے بھی ہوگے کوئی یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں نبی حاضر ناظر ہے ناظر کا کیا میں ہوتا ہے دیکھنے والا اگر نبی پاک دیکھ رہے ہیں تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا کاش <تصفيق> میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا یہ <تصفيق> کہنے کی نبی پاک کو کیا ضرورت تھی آگے صحابہ کیا کہتے ہیں سنیے گا صحابہ کا قیدا یا <تصفيق> رسول اللہ جو آپ کے بعد آئیں گے وہ آپ کے بھائی ہوں گے آپ دیکھنے کی خواہش فرما رہے ہیں یہ تو بتائیے قیامت کے دن ان کو کیسے پہچانیں گے تو پتہ ہوگا وہ بکر آ رہا ہے تمر آ رہے ہیں عثمان آ رہے ہیں علی آ رہے ہیں تلا آ رہا ہے بلال آ رہا ہے انہیں تو دیکھا ہے پتہ ہوگا جن کو دیکھا نہیں کیسے پہچانیں گے معلوم ہوتا ہے صحابہ کا بھی تھا کہ نبی پاک حاضر ناظر نہیں ہے آگے نبی پاک بھی یوں نہیں کہتے تو پتہ نہیں میں حاضر ناظر ہوں مجھ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے میں تو ہر جگہ موجود ہوں ہر چیز کو برابر دیکھتا ہوں نہیں فرمایا نبی پاک نے صحابہ کے جواب میں میرے پیغمبر نے فرمایا ایک آدمی کے استبل میں گھوڑے ہوں بہمن من مشکی کالے ماتھا بھی کالا اگلے پاؤں کالے پچھلے پاؤں کالے مشکی گھوڑے ان میں کچھ گھوڑے ہوں پنج کلاں گھوڑے کا رواج ہی ختم ہو ہاں ہوئی چن چیزیں آپ کو پنچ کلا پنچ کلا گھوڑا کون سا ہوتا ہے جس کا ماتھا سفید ہو اگلے پاؤں سفید ہو پچھلے پاؤں ان کو کہتے ہیں پنچ کلا سارے گھوڑے مشکل کالے ان میں کچھ گھوڑے پنچ کلا فرمایا مالک استبل میں آیا پنچ کلا گھوڑوں کو پہچاننے میں اسے دکت ہوگی وہ تو نویکلے بالکل نکھرے ہوئے سارے کالے درمیان میں وہ پنج پنچکلا نکھرے ہوئے آپ نے فرمایا میری امت کے لوگ جب وضو کریں گے اور جس جس آزار کو وضو میں دھویں گے وہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے اس چمک کی وجہ سے پہچانوں گا کہ یہ میرے ہیں اس چمک کی وجہ سے پہچانوں گا کہ یہ میرے, میرے, میرے یہ سننے کے بعد بھی آپ نے وضو نہیں کرنا نماز نہیں پڑھنی آپ میں سے دس فیصد پڑھتے ہوں گے پانچ فیصد پڑھتے ہوں گے باقی تو نہیں پڑھتے حضرت ابو ابرا نے یادید سنی نا تو ایک صحابی نے دیکھا یہاں تک بازو دھو رہے ہیں <laughs> کیوں بھائی بازو تو یہاں تک ہے حضرت ابو نے فرمایا تو سنے یا نہیں <laughs> نبی پاک نے فرمایا ہے وضو والے آزاد چمکیں گے تو میں چاہتا ہوں میرا پورا بازو چمک میرا پورا بازو چمک اٹھے ارد میں یہ کرنا چاہتا ہوں اس حدیث سے اتنا تو معلوم ہو گیا نا کہ نبی پاک اپنی امت کو فراموش ہو نہیں کیا یاد رکھا اپنی امت کو اور پھر فرمایا پہچان بھی لوں گا قیامت کے دن آزا کے چمکنے کی وجہ سے عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں میرا نبی رحمت اللہ عالمین ہے صحابہ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی صدیق اکبر کے لیے بھی اور میرے لیے بھی فرق یہ ہے صدیق اکبر سامنے موجود تھا نام لے لے کے جنت کی بشارتیں دے دی ہم سامنے موجود نہیں تھے ہمیں کچھ کام بتائے ہمیں کچھ عمل بتا دیئے یہ عمل تم کر لو جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں نام نہیں لے سکتے تھے ہم موجود جو نہیں تھے آپ کے زمانے میں ہمیں کچھ عمل بتائے کچھ کام بتائے ان امال میں ایک عمل میرے نبی نے بتایا مم بنا للہ ہے مسجدن مم بنا للہ ہے مسجدن جس نے بنائی مسجد بن اللہ ہو لہو بیتن فر جنا ہو گئی بشارت کے کونی ہو گئی کام بتا دیا اے کام تسی کر لو جنت کی زمانت میں دے دیتا ہوں لیکن وہاں میرے نبی نے ایک قید لگائی مم بنا للہ جی جس نے بنائی مسجد کس غرض کے لیے نیت کیا ہے کس کی رضا کس کی خوشنودی دی کس کی چاہت یہ نہیں سات اٹھ نمازی ایک مسیح جو ناراض ہوئے چلو جی اسی اتنے بنا لیں وہ مسجد مسجد نہیں ہوتی وہ مسجد زرار ہوتی اپنی خواہش کے لیے اس سے جھگڑا کوئی سیاسی جھگڑا ہو گیا ووٹوں کا ذریعہ جھگڑا ہو گیا دو برادریوں کا جھگڑا ہو گیا اس کو چھوڑو اسے بنا چھڑ دیں اس کے لیے بھی آلیشان محل بنا دے گا بنا لاہجن بن اللہ بےتن ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہو پہلے مجھے بھی کبھی کبھی اشکار رہتا تھا یار یہ بندہ جیڑا پہلے جگہ دے زمین دے سریا دیوے جناب لینٹر کا سامان دے پھر مستریوں کی مزدوری وہ پلسٹر کروائے ممبر بنا ایسا تو کوئی پچاس ہزار میں ایک ہوگا تو یہ تو اس کے لیے ہوگا ہمیں کیا ملے گا ہم تو پھر رہ گئے پھر ابود کی ایک حدیث پڑی مسئلہ حل ہو گیا مسئلہ حل ہو گیا تمہیں بھی سنا دیتا ہوں ابو داود میں میرے نبی کا فرمان موجود ہے فرمایا جس بندے نے پرندے کے گھونسلے جتنی اللہ اللہ کتنا ہوتا ہے پرندے کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے فرمایا جس بندے نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی اللہ اس کو بھی جنت میں کھڑا تھا کرے اللہ اس کا مطلب تو یہ ہوا ریت دی تگاری دے چھ سوئٹاں دے دیتی سیمنٹ دی بوری دے دیتی ایک مزدور دی دہاڑی دے دیتی پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی اللہ اس بندے کو بھی جنت میں کھا رہا تھا من بنا للہ مسجدن مسجد بن اللہ ہو لہو بےتن مم بنا للہ من بنا کہو ذرا نبی پاک کا فرمان پڑھو من بنا للہ پڑھیے گا جوڑ لگانے لگاؤں من بنا للہ کہو من مساجد للہ من بنا للہ انل مساجد للہ مسجدیں کس کے لیے ہیں ساری مسجدیں کس کے لیے ہیں انل مساجد للہ مسجدیں میری ساری مسجدیں میری فلا تدو م اللہ میری مسجدوں میں میرے سوا کسی کی پکار نہ کرو کسی کو نہ بلاؤ کسی کی دہائیاں نہ دو یار جو مقرر آیا اس نے رفیق صاحب کا نام لیا میں بینی کا نام لے لیتا رفیق <laughs> <laughs> صاحب کا گھر ہو آپ کو کوئی کام ہو آپ گئے رفیق صاحب کے دروازے پہ آپ گئے بیل بھی بیل دے کے آپ کہتے ہیں ابدستار صاحب باہر آؤ ابدستار صاحب باہر آئیے رفیق صاحب باہر نکلے اس نے لگایا تھا آباد ابدستار کو گھر کس کا تھا گھر کس کا تھا رفیق کا رفیق کے گھر پہ کھڑے ہو کے آواز لگانے لگا ابد ال کو ابد ال کو یہ باہر آئے کیا دماغ ٹھکانے ہیں اکل ہو گیا پاگل ہو گیا میرے گھر دے دروازے کھلو کے میں نواز لا گھر میرا ہی آواز من لا اللہ نے فرمایا مسیطا میریاں نے ان میں کھڑے ہو کے آواز بھی مجھے لگا ان مساجد للہ ان, اللہ! ختم ان اللہ! فلا تدو ملا ہے مسجد بنائی میں پہ لکھا یا شیخ عبد ال کادر جی لانی جی یا شیخ عبد القادر جی لانی ہمارے سرگودہ میں لکھتے ہیں آپ کا مجھے پتہ نہیں لکھ دے وہ کتا شروع ہی نہ ہو جاؤ یا شیخ ابد ال کادر جی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اسمہ کالانا یا رسول اللہ میری بات کو سنیے میرے حال کو دیکھیے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے یا شیخ ابد ال کادر جی اللہ ہمارے سامنے ایک مسجد ہے وہاں آگے ایک نمازی تھا سمجھدار تھا پڑھا لکھا تھا پی ایف میں کام کرتا تھا اسے یا شیخ ابد القادر جی لانی ش کے لفظ سے اللہ نے اسے توحید کی سمجھ عطا سمجھا <تصفح> <تصفح> <تصفح> اس نے مولوی صاحب سے پوچھا تھا میں نہ کی اس لفظ کا کیا مہنا ہے مولوی صاحب نے کہا اس لفظ کا مینا یہ ہے اے شیخ ابد القادر جی لانی تین اللہ دا واسطہ تن دے جی یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعن اللہ مجھے کچھ دے تین اللہ دا واسطہ اس بندے آکھیا سانتے آئی تک اے پڑھان دے ہو بھئی اللہ کول المنگ دے ولیاں دے واسطے نال میں انتا آج پتہ لگ گا بھی تسی ولیاں کو المنگ ہو اللہ دے واسطے مانگتے تم شیخ عبدالقادر جیلانی سے ہو اور واسطہ ڈالتے ہو اللہ کا یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعن اللہ یا رسول اللہ اسما کال یا رسول اللہ انظر حالنا یا اللہ یا محمد یا علی یا حسین لکھتے ہیں نہیں لکھتے ہیں مسجدیں کس کی ہیں اس میں پکار کس کی ہونی چاہیے ایک لطیفہ ذہن میں آئے ایک بڑے ہماری جماعت کے عالم میں یہ علمائی دوبان سے تعلق ہے بڑے مناظر آدمی ذہین آدمی ان کا مناظرہ ہو میرے میروں سے سیال میں بریلویوں کی مسجد میں مسید بریلویاں تے مناظرہ کس نال ہوں بریلوی دو بندی کٹھے نالیس بھی ادھر سامنے مرزا بریلویاں بچارے کو مناظرہ ہونا ختم لگوا انہیں کسی دو بندی نہیں بلانا سا. ان سے پوچھو تو گیارہویں کے فضائل پوچھو پھر جمعرات کے فضائل پوچھو پھر شبے میں کی عید کے فضائل پوچھو پھر تیجے کے پوچھو پھر ساتے کے پوچھو پھر دسویں کے پوچھو پھر بیسویں کے پوچھو پھر چالیسویں کے پوچھو اللہ کردہ اتنا تو ایک اور بندہ مر جائے پھر شروع ہو گیا کہ تیجا ساتا دسواں برسی میلاد النبی شب برات نکی یارہویں یارہویں وچکارلی یارویں ان سے یہ پوچھو ان بیچاروں کو کیا بتایا کہ ختم شیعوں سے کئی مناظرہ ہو گیا بریلیوں کا پھیلے میں تو وہ اسماعیل شیعہ ہوتا تھا اوسا کیا میرا کوئی جوڑ نہیں میرے مقابلے دوبندیاں نو لے کے آو میں باہر نو پوجا تو ہزار نو پوجو کہ <تصفح> میرا کوئی جوڑ نہیں جی میرے مقابلے لانا نو, نو لے کے آو مجبورا لے گئے سٹیج لگ گیا ادھر برزئیوں کا ادھر دوبندیوں کا مسلمان اس میں دوبندی بھی تھے سارے تھے تو مرزائی نے نا تڑکا لگایا تھا ان کو لڑائیں آپس میں مرزائی کہنے لگا مولانا یہ جو اوپر میرا آپ پہ لکھا ہوا ہے یا اللہ یا محمد اے ٹھیک ہے یہ ٹھیک لکھا ہوئے ہے اس کو پتا تھا نہیں یہ دو بندی ہے اے اس کا قائل نہیں یہ کہے گا غلط بریل بھی کہیں گے کہ غلط گستاخ ہو, ہو ان میں لڑائی ہو جائے گی مولنا کہنے لگے ٹھیک لکھا ہوا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے یا اللہ دی منو یا محمد دی منو مرزے دی نہ منو اس ایسا ہی مطلب ہے یا اللہ دی مننو, یا محمد دی منو مرزے گا مولانا کرو اے یا اردو کا نہ بناؤ یا بنا دردو کا یا اللہ دی منو یا نبی دی منو مرزے دی نہ منو یہ مولانا یا اردو کا نہیں عربی کا ہے مولانا ہر گئے مولانا نے کہا اردو دا ہے <laughs> وہ کہتے عربی کا ہے یہ کہتے اردو کا ہے انہوں نے کہتے مولانا آپ کیسے کیسے اردو کا ہے مولنا کہنے لگے کہ جتنے بندے حج پہ گیا مولانا اپنا مسئلہ یہاں کرنے لگے مولانا کہا بھی جتنے بندے حج پہ گیا عمرے پہ گیا وہ کھڑے ہو جاؤ جتنے بندوں نے حج کیا تھا عمر کیے تھے وہ کڑے ہو گئے مولنا کیا بیت اللہ گئے ہوئے <سلام> مدینے گئے مسجد لکھے ہو مسجد نبوی چ لکھے ہوا ویخیا جے جدے گئے کسی ہو کسی مسیح لکھے ہوئے دیکھا جے لوگوں نے کہا جی کہیں لکھا ہوا مکے مدینے جدے میں نہیں دیکھا فرمایا جی عربی دا ہوندا پاکستان ہے کہ اردو دئی <تصفح> یا اللہ دی من <تصفح> یا محمد دی منو مرزے دی نہ پکار غیر اللہ کی مدد غیر اللہ سے اور قرآن کہتا ہے ان المساجدہ للہ فلا تدوم اللہ اہاد گھر میرے اس گھر میں غائبانہ پکار ہوگی تو کس کی ہوگی <تصفح> ہر پکار باطل ہے ہر پکار باطل ہے اللہ اکبر سورت میں آپ سے ذرا میرے پاس وقت نہیں سفاری یہ کروں گا کہ سورت رات ذرا پڑے گا سورت رات کا پہلا اور دوسرا رکو نا گھر میں جا کے پڑے اللہ تعالیٰ اپنی کاریگریوں کا ذکر کرنے لگتے ہیں میں اے کی میں اے کیتا میں اے کی میں اے کی اے بنایا اے بنایا پھر اللہ کہتے ہیں یہ جو بادل گرجتے ہوئے آتے ہیں نا یہ بھی میری تصویریں پر یہ سب بے رات ہو بے ہم بل ملائکا یہ ملائکہ میری تصویریں پڑتی ہیں یہ رات میری تصویریں پڑتا ہے یہ بادل لانے والا میں ہوں ان کے بیچ میں سے بارش کا برسانے والا میں ہوں بجلی کو چمکانے والا میں ہوں بجلی کو زمین پہ گرانے والا میں ہوں بارش برسا کے سبزے کو اگانے والا میں ہوں یہ ساری چیزیں جب اللہ دلائل دے لیتے ہیں تو اللہ اپنے دلائل کا سمرا نکالتے ہیں نتیجہ نکالتے ہیں اللہ کہتے ہیں میرے سارے دلائل کا نتیجہ یہ نکلا لہ دعوت الحس لہ دعوت الحق سچی پکار ہے تو کس کی ہے لہو داوت الحق ویندو نہیں لا یس تجیب نہ لہم بے شعین اللہ کبا سے لے جب لوگا فاحو باہ ہوا بے بالے گے با دعا ان کا اللہ فی زلال وہاں میرے مولا تیرے سمجھان قربانی قربان ہی جاواں پر مشرقے نہ من سے بھی قربان ہی تمیخ نہیں منی کیا کہتے ہیں اللہ یہ جو اللہ کے سواروں کو پکارنے والے ہیں قبروں پہ دہائیاں دینے والے پکارنے والے التجائے کرنے والے بابا میری تیرے اگے میری سندا نہیں چونکہ میں زندہ میری سندا نہیں کیونکہ میں بولنا میری, نہیں, میری سندا نہیں چونکہ میں کھانا میری سندہ نہیں چونکہ میں تو تاری موردہ نہیں کس کو کہہ رہا ہے رب رس سے مت کھسے رب رس جائے نا تو وہ جو عقل ہوتا ہے نا وہ اللہ پہلے لے لیتا ہے جن جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو یہ داتا ہیں گنج ہیں دستگیر ہیں غوث اعظم ہیں لجپال ہیں کھوٹی قسمتیں <tellain> کھڑی کرنے والے ہیں اللہ نے فرمایا تمہاری مثال اس پیاس بندے کی طرح ہے جس کو پیاس نے پاگل کر دیا وہ کنویں کی منڈیر پہ آیا پاگل ہو گیا تھا اس نہیں دیکھیا رسی کوئی نہیں ڈول کوئی نہیں رسی کوئی نہیں منڈیر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے آ پانی آ پانی آ پانی ما ہوا بے بالے گئے قیامت تک پکارتا رہے پانی اس کے منہ تک نہیں آ سکتا اللہ نے فرمایا جب قبر پہ کھڑے ہو کے تو پکارنے لگا ہے تو اتنا نہیں دیکھے بھائی روح والی رسی تو ہے کوئی نہیں آمدہ! روح والا ڈولتے کوئی نہیں تو کھلو کے آوازاں لا رہے ہیں بابا میری تیرے اگے بابا میری رب تک پہنچا دے بابا میری دوار رب تک پہنچا دے بابا من پتر لے کے دے دے بابا من رہائیاں لے کے دے دے اللہ نے فرمایا جس طرح کنویں کا پانی آواز نہیں سن سکتا قبر والا بھی آواز نہیں سن سکتا جس طرح جس طرح پٹانے نارے بڑے سخت ہوں دے جی اور بڑے خطرناک ہوں دے جی اور پٹھان پٹان کہتے ہیں بس مولوی جوش دکھاتی تھی ہم نعرہ لگاتے تھے جوش آ گئے نے وہ بھی نعرہ مارنے لگ گیا جس طرح پانی پکارنے والے کی آواز کو نہیں سن سکتا اسی طرح قبر والا بھی آواز نہیں سن سکتا جس طرح پانی بغیر اسباب کے باہر نہیں آ سکتا قبر میں سے بھی آواز ہو یار ایک وپار کی گریلوی بے مردے سنتے بھی ہیں دے بھی ہیں ہماری اللہ تک پہنچاتے ہیں اللہ سے منواتے ہیں پتر دیندے نے پھر نام رکھا پیرا دیتا پھر نام رکھا حسین بخش پھر نام رکھے علی بخش پھر نہ رکھا امام بخش پھر نام رکھے شرکیہ نام بریلوی کہتے ہیں گبرالے سنتے بھی نے دے بھی نہیں سڈے دو بندی بھرا دے نے دیں شیندے کوئی شہ نہیں بس سن سنتے نہیں ان کو پوچھو بھائی تھی سنا کے کی لے تا جو انہوں نے تو کچھ لیا جناب آپ نے مردوں کو سنا کے آپ نے کیا لیا یار ایک بات کروں توجہ کریں گے آپ انشاءاللہ مزہ آ جائے گا انشاءاللہ میری جماعت کہتی ہے مردے نہیں سنتے ار کے دیکھے ہمارا کوئی تجربہ دوسرا طبقہ کہتا ہے مردے سنتے ہیں انہوں نے مر کے دیکھی کیوں بھائی ملید. جو کہتے ہیں نہیں سنتے مر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا جو کہتے ہیں سنتے ہیں مر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا تیسرے پارے کا پہلا سفا پر جس نے سو سال مر کے دیکھا وہ کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے وہ کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے جسے سو سال کے بعد اٹھایا زمین کے اوپر پڑے رہے تھے قبر میں دفن بھی نہیں ہوئے تھے سو سال کے بعد اٹھایا اللہ نے پوچھا کم لبستہ کتنا ٹھہرے ہو کالا لبست یومن جی ہے بھی پیغمبر عام مردہ نہیں جی تے غیرے نہ تو خیرے بھی سنتے تمہارے ندی تو کافر بھی سنتے ہیں تمہارے نزی ہر قبر والا سنتا ہے یہاں ہے بھی پیغمبر دفن بھی بھی نہیں ہوا ہے زمین کے اوپر کہتا ہے لبس تو یو یومن پھر دیکھا او ہو میں جب آیا تھا تو سورج چڑھ چکا تھا اب اثر کے ٹائم کا وقت ہوا ہے اصر کا تو پورا دن تو نہیں پیغمبر کہتا ہے لبس تو یومن یا دن کبھی صحیح کہہ رہے ہیں اپنے طور پہ کیا کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں لیکن حقیقت کے مطابق ہے نیستر لیکن, نیستر لیکن نیستر اپنے طور پہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں کتنا رہا ہوں کتنا رہا ہوں ایک دن رہے تھے کتنا سو سال ایک سال کے کتنے دن تین سو پینسٹھ سو سال سورج چڑھتا رہا غروب ہوتا رہا چاند طلو ہوتا رہا ماند پڑتا رہا ستارے جگمگاتے رہے سردیاں آتی رہیں گرمیاں آتی رہیں بہار آتی رہی خزاں آتی رہی بادل آتے رہے بادل گرجتے رہے بجلیاں چمکتی رہیں بارش برستی رہی آندیاں چلتی رہیں طوفان آتے رہے طوفان آتے رہے پرندے چہ چاہتے رہے لیکن پیغمبر کو دنیا کے حالات کا پتا خدا دی کسم بھی, بھی سورج چڑھیا تھے کل بھی چڑھے آتے پرسوں بھی چڑھیا کبھی کہتا لبس تو یومن لبس تو یو من پھر گل تو ختم ہو گئی نہ تصا مر کے ویکھیا نہ اسی مر کے ویکھیا اس کو پوچھ لے بھی جس مر کے دیکھے وہ کیا کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے انساج اللہ مسجدیں کس کی ہیں فلا تدوم اللہ ہے آہاد ایک میں نہ مساجد کا کرنا چاہتا ہوں اگرچہ تھگے ہوں لیکن میں نہ کروں گا مساجد کا طلبہ بیٹھے ہیں علماء بھی ہیں انگل مساجد للہ سجدے والی جگہ جن جگہوں پہ سجدہ ہوتا ہے سجدے والی جگہ للہ کس کی ہے سجدے والی جگہ کس کی ہے زمین کس کی پہاڑ کس کے دریا کس کے بسے کارے کشتیاں جس جگہ پہ تو سجدہ کرتا ہے زمین ہو مسجد ہو بازار ہو گھر ہو تہ خانہ ہو پہاڑ ہو سڑک ہو جنگل ہو بر ہو بحر ہو اللہ کہتے ہیں ان المساجدہ للہ جس زمین پہ سجدہ کرتا ہے وہ زمین میری ہے میرے سوا کسی اور کا سجدہ کرنا ہے میری زمینوں باہر نکل کے کر میرے زمینوں باہر نکل کے ان المساجد للہ سجدے والی جگہ کس کے لیے ہے ایک اور معنی بھی کر سکتا ہوں سجدے والے آزاد للہ کون سے ہیں سجدے والے پیشانی ناک ہاتھ گٹنے پاؤں کے پنجے یہ سجدے والے آزاد ہیں اللہ نے فرمایا ان المساجدہ سجدے والے آزاد اس پیشانی ناد ہاتھ گھٹنے قدم کے پنجے یہ آزاد میرے ہیں حیا کر میرے آزاد میرے سامنے جھکا میرے آزاد میرے سامنے جھکا انل مساجدہ للہ مسجدیں کس کی ہیں ما اللہ ہے آہدہ، پھر ان مسجدوں میں پکار بھی خالص کس کی ہونی چاہیے اس مسجد میں پکارنا پکارنا چاہیے تو کس کو پکارنا چاہیے کو میری یہ دعا ہے اللہ اس مسجد کو آباد رکھے شاد رکھے نمازیوں کی تعداد کو بڑھائے مسجدیں تعمیروں سے سن، اچھی نہیں لگتی مسجدیں سجتی ہیں نمازیوں سے مسجدیں خوبصورت لگتی ہیں آباد کرنے والوں سے اللہ اسے آباد کر دے گنے کی گون کے بھی اللہ بڑھا دے وما علینا اللہ الحمد والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار اللهم يا ارحم الراحمين ارحم علينا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث اللهم اغفر ذنوبنا اللہ مغفر ذنوبنا جلو بنا اللہ جن لوگوں نے اس مسجد کی جگہ فراہم کی اس کی تعمیر میں حصہ لیا دامے درہم قدم سکھوں جس طرح بھی حصہ لیا یا اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما اور جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ تو ان کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے انہیں اس حدیث کا مستاق بنا دے میرے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ گھر عطا فرما یا اللہ جو اس مسجد کو سنبھالنے والے لوگ ہیں، اس مسجد کو تعمیر کرنے والے لوگ ہیں انتظام و انسرام کرنے والے لوگ ہیں جو تیرے گھر کا خیال کرتے ہیں. مولا تو ان کے گھروں کا خیال فرما تو ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما انہیں دین و دنیا کی سعادتیں عطا فرما یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ ہم تیرے غذب سے پناہ طلب کرتے ہیں وصل اللہ تو اعلیٰ خیر خلقی محمدی آمین برحمت کے سکتے حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیں